سر علیکم و رحمۃ کرتا سنانی سنانی اخلی اور اخری راک आगे चलते दौड़ना घोड़े का दौड़ना في النفس فجاه يلف سوء الجلب فاسن فهو مضلب للذن منه اجلفس ومنه انه لا تج لا تجلبس في النفس فجاه يلف سوء الجلب فاسن فهو منه اجلفس ومنه انه اب اسی قرضان ماضی کریں اجلب اجلف اجلفا اجلف اجلب اجلب اجلب استماعت مظاہرے کیسے آئے گا یہ اجلب پزو یجلبانسونا تجلب تجلف تجلب پسو تجلبان تجلب پسونا لم لم تک لبس لم تک لبیسا لم لگ لم تبیسا لم تک لبی لم تبھی لم تبیسا لم تک لفیز نمبی لمس فائن مجھ لفسن مجھ لفسان مجھ لب پس نہ آگے کیا جائے گا اس ام امر کیسے آ جائے گا المر اجلاف الجلف اجلب اجلبی اجلب اجلاف نہ ذخیرہ کیسے, اتلبسنان کیسے آئے گا سننا اجلب کیسے آئے گا سن اجلب کیسے آئے گا سو لیتا اجلب لیتا اجلب اجلب سکیلۂ کا کیسے آئے گا اور نہیں کیسے آئے گا بات اس طرح یہ ساری کردان چلے گی یہ کردان بڑا سان زان پچڑتی ہے گردانے ہوتی ہیں بعض گردانے چڑھتی ہیں یہ اس کی آپ دیکھیں گے بڑی آسانی سے چڑھتی ہے جو بھی اس کا وہ آئے گا مسترجہ یہ مختلف ہوگا تو لکڑی کا چھیننا ایک تو کیسے آئے گا اخرا پتا اخرا پتا اخراط اخرا اخرا بتا اخراخر یہ اس وقت آپ نے خیال کرنا ہے تا اور تا کے اندر تا اور تا جوکٹے آ جاتے ہیں دونوں ایک غریبی مخارج جاتے ہیں اس میں جو ہے نا ذرا پھر مشکل ہوتی ہے یہ پڑھنے کے اندر یہ بلاغت کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جو بلاغت کے اندر کیا ہوتا ہے جب قریب المخارج حروف اکٹھے آتے ہیں تو تب اس کو پڑھنا کیا ہو جاتا مشکل ہو جایا کرتا ہے ہم جو سنتے ہیں نا فساحت اور بلاغت فساحت اور بلاغت کی جب بات کی جاتی ہے کہ جی اس میں سے جو آئیں گے تو اس طرح اس میں ذرا پھر خیال کیجیے گا تا اور تا اکٹھے جب آئیں تو گردن میں کلادا باندھنا بان بان بان بان بان بان بان یعنی پٹا جو پٹے کے معنی ہو گئے یہ بھی یاد کرنی ہے اس کے یہ ودانے بھی یاد کرنی اور سنائے تاکہ یہ مکمل ہو جائے اور پیچھے سے جو وہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے کیونکہ اب ہم یہ مکمل کرنے کے بعد پھر ہم آگے انشاءاللہ وہ چلیں گے اصل تو آپ کی کتن... ابھی صرف تو ابھی شروع ہونی ہے جب ان میں صرف عقی شروع کریں گے اصل تو صرف وہاں سے شروع ہو گئی قواعد وغیرہ اور وہ چیزیں ابھی تو سارا یہ رٹی کی چیزیں ہیں اتنا ہی کر لیتے ہیں اور اس کو جو ہے آپ دیکھیے اس کو آپ اوپر کریں تاکہ جو ہے یہ جو ہے وہی بات دوسرے کیوں آ رہے ہیں